کو دا دا دا. مقصد چاہے ان انسان کی کرے. بے مقصد کم نہ انسان دسان بے مقصد رب تعالیٰ کوئی چیز پیدا فرمائی نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا میں زمین و آسمان ابس بیکار نہیں بڑھا اس واسطے وہ حکیم ذات سب شائع نو اس بنایا ہے ہر شائع دیکھ مقصد ہے. کوئی شائع بغیر مقصد دے رب تعالیٰ نہیں بنائی کہ نبیاں دے رسول اللہ انہوں کوئی چیز بھی دنیا دے بے مقصد نہیں کوئی حلال ہے کوئی حرام ہے کوئی چنگی ہے کوئی ماری ہے کوئی کس طرح آنگی ہے لیکن اس حکیم نے جو بنایا ہے او بے مقصد نہیں ثابت ہوں اللہ مخلوق ہے جڑی او ہے نبی رسول اور دسو جدو کوئی شاہ بے مقصد نہیں کہ رسول اللہ انتے نبی اللہ بنانا بے مقصد ہے وہ ہر چیز نالو چوکہ مقصد ہے جو ادیان برین پاک نفوس قدس ہیا انہیں واقعی جند ہے کہ انہیں اندر اللہ پاک نے کوئی برائی دا اندیشہ ہی نہیں ارادہ ہی نہیں اٹھ سکتا بزرگ فرماندیے بھی بھین تاہرین تہیے بھین دا ماننا ہی پاک طاہرین کا ماننا بھی فرق یہ ہے پاک. کہ جڑے تہیے بھین لوگ ہیں انہیں دے اندر گناہ دا کوئی ارادہ نہیں اٹھ سکتا جیڑے تاہریم جنن وہ معصوم ہیں باقی معفوض ہیں وہ معفوض معصوم دے, دے, دے فرق ہے کہ معصوم دے اندر گناہ دا ارادہ بھی نہیں اٹھ سکتا کہ معفوض دے اندر گناہ دا ارادہ اٹھ سکتا ہے لیکن انہیں دے ازا اللہ تعالیٰ نے معفوض کی طرح وہ نہیں اٹھ سکتا انہوں سے فرق ہے اس واطے ابارک و مطالعہ و جیری ذات ہے اس دی, دی پاکی کی دی کوئی حد نہیں اس واسطے نبی رسول پاک بنا میں جو اڈا پاک ہاں میرے دوست پاک نہ ہو گل تو نہیں بن سکتی اس واسطے رسول نبی ان پاک بنا پھر اللہ تالا دی کلام مجید فرقان حمید اللہ تعیاری جبریل الا سلام لے کے آئین وی ہزور سلام لائیے جبریل اللہ علیہ السلام یعنی اللہ دی کلام دا مرکز جڑا جہرا اپنا آپ سینہ مبارک ہے نزول وی ہوئی ہے اس واسطے کی رب بھی پاک اس کی کلا ہی پاک جبریل لال ہی پاک تین آ ساری پاک ترتیب ہے اس دلیتی اندیشا نہیں واطے بے لو سانو سمجھنا ہے بی اللہ یہ ہستیا کوک ہو تو پاک ہو کے ہو کفر شرک دیا فشک د فجور دیا ظلم دیاں، ہر پلیپیا موجود سن انہوں نے گیا ہے, پاک کرنے واسطے گیا ہے. کیوں وایو زبی ام وایو الح محمل کتاب والے اپنے محبوب نو بھجیا تو, پاک تو حکمت دے وے. تو علم سکھا وے. اس واسطے اور ایک مقصد تہاڈا تے ایک مقصد رب دے رب دے رسول اللہ ایک خوشی ہے ایک خوشی اللہ دے اللہ رسول دی انہاں سر کے توسی خوشی کیڑی شادی کرتے ہیں اللہ تے اللہ دے رسول کیڑی شے دے خوش ہونا ہے سانو تعمیل نہیں اے کیوں کہ ثابت تو وڈی گل جڑی تسی ذہن وچ ہے کہ اللہ پاک نے ادرو پاک جوڑ اوتروں ایک پولیس وی ہے او کہو لے ابلیس جڑا اٹھے ریا ہے اس دے مقام سن کسے جگہ دے او ولی سی کسے جگہ دے او نیک سی کسے جگہ دے او دے مختلف درجات رہنے ہر آسمان دے آخری اسمان دے آکے او شیطان دے بلیس ملے اٹھے او دے بڑے درجہ فرشتے نا استاد ہی ریا ہے جننہ بادشاہ بھی دیا ہے چودان لاکھ سال اس اللہ تبارک پہ تعالی دی عبادت کی تیئے جدو کوئی بوت نہیں سانتی اس میں شرک دی کوئی شاہبہ بھی نہیں تھی شاہبہ تک بھی چودان لاکھ سال عبادت کی تھی. انسان ہر چیز تصیحت پاڈا ہے عبرت پا انسان کہانی ابتدا دی دنیا بنی ہے مخلوق بنی ہے، فرشتے بنن، بنے ابلیس بنے پھر آدم علیہ سلام بنے چوہ سو سال اس عبادت کر چی رب دی. آدم علیہ سلام بعد چ بنے نخش چکی آپ جس پاک بنایا گیا گل کار شخد اس میں مولا ای مٹی چ بنایا می نو بنایا تگ میں ملا مخلوق اس اپنی فضیلت دی اعتبار فضیلت دا ایک مادی چیز نو بنایا جنو اگ آخرو بھی مٹی بھی ایک مادی چیز ہے لیکن ہی نامیج فارک کہا کہ آگ دا واسطہ نسبت رابط ٹوٹ گئیے مٹی دی جوڑ گئیے اور مٹی آلہ آلہ ہو گیا ہے کہ آگ والا اصل بنیاد جلی وہ ہے توحید کسے لوئی شان لبی ہے کہ تو لبی توحید دو ہے. کوئی مردود ہویا ہے جلیل ہے تو رب کو ہوا رب تٹ ہو گیا ہے رب نال جڑا ہے تو جلیل ہو گیا ہو گیا بنیاد ساری تو ہی کہ کوئی مخلوق نہیں سی وہ سکون فرمایا کون فر ہر چیز پیدا ہو گیا انسان بن گیا بن گیا مانگے حاجر شاجر، دنیا تو آڈی روزی رزق، موت، حیاتی، اس کون وچو او تقدیر پتا ادو پاک, پاک واسطے پتہ نہیں او کی ذات ہے اکلے چ نہیں آ کیوں جو خدا نہیں وہ خدا نہیں بن سکتا جو پھر چرا خدا ہے اس واسطے ہوں جنا لے اقل نال سوچا ہے وہ گمراہ ہو گئے جنہ رب وہی نال نو मनिया वही मन्या है। वो लोग हिदायत गल दो ती शुरू हुई है ओथु शुरू कम दो है, तू होदम सलाम सामने आ गया कौन इबली कम शुरू है, ये एक दो एक दूसरे के दो नहीं दुश्मन دشمن آئے جڑی یہ انجھ نہیں جاندی اے آوے نا جدو آ جاوے پھر جاندی دشمن آئی پھر کسی مرتبہ نال جڑا حسد کرے حسد زد اگ او بزرگ فرمانن ہو نہیں جاندی ہی واسطے فی سین دال حسد اتنے نکتے دکھا لیا دیکھو حید ہو کوئی نکتہ نہیں دال جس طرح دو خالی ہے نا جی پڑے بیٹھے میں بھی نکتے دوں خالی ہے ہریس بندہ کبھی نہیں کمیاب ہوں تیجھے نمبر دے کہ کیوں ایک تین چیزہ ہوں تو چلیں یہ شیطانی سکتا ہے اس وقت کیوں دو دا ذکریں یہ نہیں اللہ دے قرآن دی سنتے ہیں دشمنہ دا ذکر چوکھا کردہ ہے دوستہ دا ذکر گاٹ کردہ ہے مثال کہ ایک چویہ دار نبی ہو گزرے تین سو تیرہ رسو شیف قرآن کا لکھ رہے رسولہ ذکر بھی نہیں دب کی نہ کتاب کا نہ انہیں رسالت دا نبوت کا دا, نہ نا اُنہیں نام لیا گیا شیطان دا نام برقرار ریا جی کتاب اتری اس شیتان کا ذکر برقرار کیوں سنت فا بن کہ دشمن ہے دشمن دوست کو لوں نقصان نہیں پہنچتا نقصان کلو پہنچتا ہے دشمن ہر سب تڈا نقصان جڑا انسان دا او کی ہے او اللہ قبارک بدالا نے جہانم انسان کی تتیار کیتی انسان تیار کیتی ہوئی جہانم انسان واسطے تیار کی واپسی ہاتھا پرت کے جان ہے اللہ تعالی سانو پناہ دے واپس جانا ادو مقابلے سر جنت ہے جنت دون دو, دو. بلیس دو دو زدن. کیوں کہ ایک ذات صرف رب دی باقی ہر شاید جوڑا ہے ایک شاید کوئی نہیں ایک صرف رب دی باقی ایک جوڑا ہے جوڑا ایک زدہ ہیں زدہ نکی لکیزائیں انہوں نے مخالفت تضاد مخالفت یہ جوڑا ایک نہیں ہو سکتا کٹھے نہیں ہو سکتا جوڑا کوفر دے اسلام ہے آدم علیہ السلام دے ادرو ابلیس ہے کوفر دے اسلام ہے نیکی دے بدی ہے ظلم دے انصاف ہے کورت جوٹ سے سچ ہے ایک قدی ان رات دے دن ए भी कदी एक रात ओसी दिन लगा जा दिन ओसी अच्छा इना दो करके दिखा रात भी हो, हो बिदा जमा नहीं हो जिदा नु जमा करदाय मुनाफे مومن نہیں کرتا کافر بھی نہیں کرتا اس دی مثال زندہ کدار نوہ کسور پکہ ہی بیٹھا ہوئے وہ کوئی آر ایک گائے دی بوٹی ملال ہے وہ ملال ہے کدار تو ایک کام نہیں ہو کافر ہے مومن اور کتھے کافر دے کتھے مومن جیڑا کام تو آٹے حلال نو نہیں پیا ملا ہوندہ کافر تو اٹھے کہ وہ مومن دے او حرام نو ملائی بیٹھا ہوئے این واسطے کہ نہ کافر ملاؤں دا ہے نہ مومن ملاؤں دا ہے یہ دو زدہ ملاؤں دا ہے منافر اور اس دے زبان دے ایمان ہوندا ہے دل بے کافر ہوندا ہے وہ دو نو اس جمع کھاندے ہیں دو جمع کار رکھ دا ہے وہ ہر شاید دو رکھدہ اندر کی ہو سی تالیما بھی سن قانون بھی سن تہذیبا بھی دو وہ کتی ایک نہیں ہو سکتا اس واسطے اقبال بول پیا ہے کہ دو رنگی چھوڑ گومنا مسلمان دو رنگی چھوڑ گئے یک رنگ ہو جائے یا سرا سرا مومی یا سنگ ہو تو آدھے میں مومی ہاں سنگی آن ایک ہی پتھر دے موم آفتہ اسے ہو نہیں سکتی ایک تو تو آدھے نہیں میں مومی ہاں تو ہی ہاں وہ ہی لگا لگا. کہ میں مومنی ہاں کہا پھر بھی دو کٹھے بلا ہوں رہا ہے تو جب کفر اسی ایمان لگا جا ایمان اسی ایمان ہو سی تو کفر ایک کٹھے دو ایک برطانج جی ہوں ہلال حرام شراب دے رم دم ایک برتن پیر ملاو پلیز ہا کے ملاو پلیز عوام ملاو پلیز آلم ملاو ملاو نیل پلیس نہیں ہونا ساتھ کو پیمانہ چاہیے کہ جی وڈا عالم ہے مطلب وام جو کچھ کرے وہ کوفری سلام ہو, ہو گیا ہے. اے سانو ہے ہے اور دوکھا جرہ جرہ سمجھنا یہ بڑا اور دوکھا ہویا ہے اللہ تعالی نے خطاب جدو بندن فرمایا ہے فرمایا اندال روز کا والے فلا یوخر جنہ کما مینل جنا تک بیوی کا, آدم کا, کا تیری دیوی بھی قرآن خطاب کرتا ہے انسان لو آدم لو پہلا, پہلا, پہلا, پہلا خدا ان نہیں اچھا کہ کی نماز پڑھ حج میری روزار عبادت کر حکم نہیں سلام ریا جی اتوی پلیتی کی گل ہے جنت, جنت پاک, پاک، نبی ہوں دو پاک ہیں دکھا ہی پہنچ گیا ہے نے اللہ فرمایا ویسو سا پاتا میں روکا وا تک آدم سلام باستے چڑھو لیکن اس درخت قریب نہیں جانا تسلی. شیطان آیا اسا کیا میں پہلے تو جدو کوئی دشمن لڑتا ہے یاد رکھا ہے. پہلا دا, ہوں دا, دا, ہے؟ دا یار میں خیر خواہ شیطان نے جی قسم چکی آدم سلام نوکا خیر خواہ یہ چوٹھی قسم پہلے کی. آج کل تو سڈے گاؤں نے اس وقت میں خیر خواہ ہاں फायदा मेरा ऐसी तालुक नहीं खानश बन जाने ने। या तुसी हमेशन बंदे बन जा सो या तु बाद ला गल की शायद हजरत हवा नाता मशुरा दिता हूं हजरत हवा ने उथे मशरा दिता गंदमद जो पहले कोई कपड़े नहीं सूडे कपड़े ने उ पागल हो खे अंग्रेज हे सिर्फ कपड़े को है पे इंसान कपड़े पैदा नहीं होना आपनी कोई चीज नजर नहीं आती اور ورندا جدو سو انسان کپڑے نال اعلی بندا ہے پھر جدو ادم علیہ السلام بغیر کپڑے نال رہ گئے ہن ہاں, پھر اوکی بن گئے توسی اسی کپڑے نال اعلی پڑے میں نا او مادی شیطان نے اچھا میں اگ چوں یعنی مادی چیز دی فضیلت پیش کیتی اس اور مادی چیز جو ہے اس دی فضیلت مننا شیطان نو مننا دولا تے مالے قواتے بادشائیے زمینے رکبائے کوئی چیز ہے ماد بھی اگر انسان آدھے مائے دوجہ تو فضیلت انہ چیزہ نال دو شیطان نبراہ اس وقت سے جدا مومن ہے او بے نیاز ہوندہ ہے غریبی ہوئے امیری ہوئے توکھ ہوئے توکھ ہوئے،, ہوئے کوئی چیز ہوئے او پتا ہے دنیا عزت آی ہے نہیں دنیا عزت آی شاید اصل سارا سمجھی دنیا نیزت بیٹھے ہوں قرآن جیسی کتاب مقدس ایڈی شان آئی اج اس قیمت کی ہے تے انگریز دی اگریزی کی قیمت کی ہے دسو قرآن پڑھا, ھے؟ پڑھا ھے؟ کوئی ہے روپیہ تنخواہ کوئی حکومت والو نہیں جی اٹینشن باؤٹان سیکنڈری سین چھوار کھوتے فر مارے منڈا اس دے سے چالی کی 40 ہزار تین لفظ بولے پیٹی پرنٹ کراوے تنخواہ کتنی ہے کہ قران پڑھان والے جی اور مادہ نے فضیلت دیتی بچھا کہنی شیطان پھر آکے داکھے جا او سا کیا میں آنی فضیلت فضیلتیں تو ادھے سالے نال پھر آکے وہ داکھے جا کہ او سو انہ شیعاتین اللہ یونہ اللہ علیہ بیشہ کے شیطان جڑھائے ایک کافریں دے دوستن دے دلیت کردہ ہے وہی لے جو کو تو انہاں جھگر وہی کردہ ہے اٹھو جھگڑو بیٹھو میرے مریدو نہ من لو مسلمان کی پہ کر درخلا پہ چل دیں اٹھو لڑو یہ شیطان وہی تے جو کافر کام کرد شیتان دی وی ہوتی ہوں شیطان نے دعو ماریا اگ رب نے فرمایا نہیں مٹی آدمی نبی بنائے رسول بن محبوب بنائے رب نہیں منی من. جی میں وکیل کو کیسے لردہ ہوے تو وکیل نہیں منی دو مدعی من جاوے دو وکیل کی کرتی وہاں کمزور ہے اولا سا من لیا شیطان نو کیوے شیطان نو شیطان نو شیطان نو کی تھی کافران نو کہ جناب تسا چینا تیار کرو مادی دنیا وی یہی میں نی پڑی چل گئے انہ نو گٹی کی جلگ پا موبائل آتیج پا وی سی آر آتیج پا آئے دے جہاز انہوں دے انہوں بسان دے لاریاں دے گڑیاں دے یہ ہون آگ نال چل جائے یکی میں چل جائے مٹی نال چل جائے بندے آگ نال ان گھل جیاں بندیاں آگ دے چل جیاں آگ نال انسان اللہ صالح نے بنایا اشرف بھی سب چیز دو شان اس دی چوک ہے انسان تیرے واسطے ہر شاید بنا تین بنایا اپنے تینو بڑھایا موبائل واسطے گا واسطے. واسطے خدا بنا نہیں خدا نو کی تھی اتنی پاگل ہوئے پہنے. موبائل ادا موبائل بنیا پاگل ہو گیا جائیں دماغ بنایا ہے. بندے دا وہ ساری چیز بنائی ہے تے کمال اس دماغ بنانے والے دی اے اسلنتی موبائل والے اور انہاں اون سانو آ پھر پاگل کیتا کہ ایلو ہن صرف مفکر لوگ جا کے ہر دن ہر فتنہ ہر گال اکبر ال ابادی صاحب جا کے تھا. فرمایا انسان جو ذرہ آسمان جی طرف جاندہ ہے پھر او تھلے آندہ انسان اڑے بھی تو خدا نہیں بن سکتے اڑھر نال انسان خدا خدا تو خدا ہے اون دسو برامان اللہ آلہ موبائل بنایا تُ من بیٹھے کہ یار یہ موبائل بنا گیا یہ بڑا اکل والا انسان ہے اون بنایا موبائل نو کام بنایا جی او نہ بنا ہوں دا. ایک قطر پیشاب نو بنایا کمال اے ہے کمال موبائل دی ہے میں پاگل ہوئے موبائل وہ شیتان فردا پہلا سائنسدان شیتان نے دیا کیا اگ فری لا کے ہوں اپنے کافر ہے کہ کو ایک بندہ اندھا ہے بائیمان ہے جھوٹھا ہے اس ہم ایک نیوں جی گڑی لائنڈ کروزار پجاروں پرادوں اے ٹو ڈی کرولا ہے اے فلانی ہے فلانی ہے اس ہی نو تک دے ہیں بندے دو نہیں تک دے اور گڑی وجہ جناب بندہ پھڑیا تھے یہ بندہ مرے ہوں گی قیمت وی بندے اتانا آت جو, جو دشمان نے خیر خی مانو لایا بابا ویکو میرے جڑے مریض نے ویکو تھی نہیں بنے ویکو کتر دساسا نو آلہ من بیٹھے अग बिजली अग बढ़ गल मशीन भी अग चला हम अग जल सैंस है ओनू तुम समझ बैठो तरक्की आफ्ता तरक्की आफ्ता पहला शैतान है। کہ اوہ ساچہ میں آگی چوہاں تو آڈا دادا نبی او مٹی چوہاں اوہ بندہ ہوندہ ہے وہ آدھا میں کار دے ہوندہ کیا لے تو ساڈا کوئی بندہ کنجر اتروں آوے فلمی او کار دے لید رو تو بندہ کوئی خوتی در جاوے یہ سواری نبییاں دیئے اور کی برسی تُسی کار آلے جاتو یا آلے مرن؟ آلے تو تو تسی نفرت کرنی ہے. جیڑی تڈے نبی سواری ہے. اون جاکسو سب سے اولا اولا ہمارا نبی ایچا ہے سواری انگریز دی آلہ. ایمان نال آخو کھوتی آلے نال سر کر سو کی آخ وہ اب میں بندہ ہی فارغی کتوبی گبیدہ تھوڑا سی رہنگ ہے اُن ایک دشامہ تھے ہوئی کہ تُو سا شریف کبھی نے دی پہچان نہ رکھی اللہ تعالیٰ فرماندہ اِنَّا اَقْرَمَاكُمْ اِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ میرے نزدیک تو اچھا بندہ میرے نزدیک ہے جرا ازا تعالیٰ وہ گیڑا ہے جا پر دفز شریف ہے سی اللہ دزدیک عزت, شریف تساتہ تساتہ عزت ہویا شریف تے نزدیک دزدیک عزت ہوا کمینا یہ دو حکومت کی شریف ساد آش آسا چن کی دولت بدماشی ہے, یاشی ہے اس واسطے نا دار اس واسطے انگریز فرما ہے کہ بیگانہ رکھو تم اسے عالم کردار سے انگریز آدھا ہے بے وکوفا کردار تو بیگانہ کرینا انہوں نے عمل اچھا نہ ہوئی یہ جی عمل اچھا گیا جا تیروں تو غالب ہو نہ تیرا بم کھلو نہیں نہ تیرا تائم کھلو نہیں تھے نہ کنشہ کھلو نہیں بیگانہ ہی نو رکھ اے اچھے کردار دے نہ ہوئے جدو بندہ بد کردار بندہ ہے او کی شدی عزت نوں چھک رہا ہے کسے دولت لوٹتا ہے اے میں باد کردار بندہ کیچن واں چھا جندا جڑا کسے دی دولت لوٹتے عزت لوٹتے ایمان لوٹتے سکون لوٹتے چائے لوٹتے انہوں کی اچھا جندا ہے باد کردار اور اساں کی دی عزت کردے ہیں حاکم کی نوں چوندے ہیں باد کردار نوں गल उतानी है आ गई, ने फरमाया नहीं, मेरा इंसान शैतान आख अग आला होन भी अग नहाज भी अग नग ना کام جلدی کرسو اس کام نو آکھا گئے شیطانی جیرا کام کرسو ماٹھا انو آکھا گئے رہ مانی اور انو ایکھو کہ تو اسلام نے سواری پیش کی ہے تقابل کرنے کوفرد اسلام دا کیونکہ تو ساں کوفرد پیچھو آسا لاکھ گئے ہیں انو تک کی آفتہ سمجھ دے لگے پہ آئے نا ہلکا کتا وڈی پا ہوگی تاریخ شروع کر دیکھ لگے اس واسطے می تلا کی کردہ کی می سارا کچھ ویخلا بیٹھا کہ مسلمان کتنے اپر گئے آپنا دین ایمان ہر شاید چ باغل ہو گئے پڑھ تی سواری ہے کھوتی خچرا اچھا یہ دسو کدی اخبار چی یار کھوتی لاری ہو گیا کھوتی ہینگ ماری کی ہو گیا ہوا تو تی ترقی آدھی हारन वजाओ कैंसर हो जाता हूं खोती, खोती दे चलो थी डाका पिया खोती मोटरसाइकिल बंदा ही गया मोटरसाइकल ही है तरखी है जे डिगे तो फिर भी एवं हूं इंसान आला रब ने फरमाया इंसान आला مخرو پلا نہیں آخیا انسان نو رکھا. سواری بھی اس طرح کرے لیکن مر رہے نہ ڈرگ نہیں مرن لگتا تو ڈگ نہیں مرن لگتا کچر نہیں مرن لگتا پور نہیں مرن لگتا تیری زندگی نو رب نے آلہ بنایا کہ سواری ایسی تھی کہ اے او دی زندگی نہ کھوے تے اس انسان قیمتی انگریز اچھا وقت قیمتی ادن ٹائم کے پابند ہو جاؤ وقت قیمتی اور وقت قیمتی دے ساتھ اون نے بڑی کار گڈی ٹرین بس جہاز ایویں ہوں تڈا سفر گھنٹے کرنا ہو مینٹے کر دیا ہے جب تجدید کسی نو کڑھیا ہوا آ کے کلاشی بھی کئی ہو خبردار کلو جا کلاشی کلو بھی خاص ڈاکو گڈی والے ہوں گی مار دیے جی دے تو ماری بندہ نہ بندہ مار دے او آرقی نہ مارے وہ کی ہو گئی والی شان حضرت غور کرو کہ میں انہ ملے دی طرح نہیں کہ توانو آکے میں لچھے دار دے سرے سریلے تقریران کرا کرا آتے کہ میں لڑا جاوان توانو کوئی ہوش عقل آوے نہ اس طرح دا میرے غلمواد نہیں میں ہوش دینا ہے مسلمانات کا کرنا ہے تو کیے کافر کیے ہوں جدو تیر سامنے تکا بولو سی تو کافر نو آپ چڈی خراس جدو تک تافر جڑتا رب نال بھی ہوں تینو پاگل بنایا اس بابا کھاد سپڑے نہیں دا فصل تری تری فصل ہے تب د فصل ہے انسان کہنی فصل ہے اے فصل کہنی ہے تیری ہے تیرے پیت لی ہے ہمیں تیری فصل جڑی بوٹی کنے جنہ بوٹیاں ہیں سکا سکا کے تھکیاں ہیں وہ ختم نہیں ہون تیری فصل نہیں ہون دی انہوں کوئی خات پانی لگی کھنا ہے سپریے لگی کھنا ہے بیماری دان دیئے ना तेरी खाद पानी जा गया जड़ी बूटी नसल नी खाद सप्रे वक्श दे जे खाद सपरे बूटा क्यों होया तला क्यों आया कब्बा क्यों आया जड़ी बूटी क्यों हो ये? दसो थ पानी सपरे दिवा फसल नहीं हो समझी میںنگل دریا ڈاہ دریا ٹریکٹر زور لو پھر زور ہو جائے سوچا جی اس دقی کرتا تینو ہی کھاد پانی وہ فصل فصل بغیر تو تلیفا تیری بغیر کھاد نہ اپنے آپ نو نہیں سوچا جو تین پڑا گاٹ لاک شیطان نے ترکیب تلئے یہ نکالی کہ ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو کوئی شیطان نے تنزلی آدھر پستی نو تل نو ترقی کی آدھر شیطان نے ترقی میں سکھ دی ہے جان دے پاس تکیو ترقی پہ ترقی پہ کر دیو. اور تو سی کافرین محکوم ہو یا حاکم ہو اچھا ترقی آلہ محکوم ہوندھر تُو سی ترقی گئی نیچی ختم بتی آڈی ترقی سدے وقت رشوت دو آنے چلی دو ہوا اس سپاہی نو دو نے پیش کیا ہوا اس ایس ایچ او نو آخیا یار میں بھی دے دیتے خدمت کی رشوت نہ خدمت چار آنے بندے کا کام نہ ہوا اگی کسی چار آنے آٹھ آنے لا دیتے بندے کام ات اپ ایس پی سب جیوی گیت دی حکومت سی جنگل بندہ بکری گائے مجھ لے کے جا رہا مرغیا بکری مجھ پشا پایا مرغیاں رکھ دیا گیڈا را پیغ سی یار آگیار چلو اے آخ بن جان وہ بگیار دیا بکری مج بھی مجھ بھی لے کے جا سے بگیانچار پھر سپئی میری री नाश्ता बकरी दू मेहरबानी कर तू नाश्ता करा आप मैं हूने पिछुना फाड़ा तेरे मुजुर्मानू ते तेरे मुर्गियां बुला देना हूं मुर्गी दो सो दी बकरी ٹھیک ہے بھائی کھا گیا چلو بھائی کھا تارنا جی ہوں سدے علاقے ایک اپنے بندے بےمان نے اپنی بتری جی برائی کرا کے پرچا کٹایا اپنا سام آخر بندے ہوں اس آخر چلو یار بکری جانے مرغی آدوں گی درا نال اس بکری خاطی جڑا آپ کپس کرا وٹکا شیر آ چلو کام بن گیا چلو زرداری کو پہنچ گیا آپ کام بن جا سک وہ جناب پڑ گیا زرداری سویر اٹھ کے نات ہو کے سیدا ہو کے بیٹھا کیا اپنا بادشاہ شاہ بگیار گر تیر سپاہی سچو میرے بکری مرغی کھا گیا ہے جناب کیس دائر کرو نو او بلا اس میں صبح کا ناشتہ کیا نہیں بہت ناشتہ کر سا پھر تری گل سن ناشتہ بھی مجھ کا کردا ویختا بیٹھا ماد شاد لا سرداری سا فرقا کھا کے پرو بیٹھا سرداری سا بلاو نے آخر جی ہے کہ میں بھا ہو گی املا کرا میرے تو فری ہو گیا تین پیشی ہے میں ہفتے آ, بات آ ہوئے. ہوئے گیا ردانی آخ گڑا مرغی کھا گیا گدا نو پتہ بھی بہن چیزیں آپ ماجی کھادی بہت بادشاہد میں بگیار تو بکری کھا تخ آیا بھائی ہوں کی کریئے تین پول کلا ہوں کی کرو بگیار نو بلایا کرداری ادھر آکریان کاندھا تخلی توسی سلام ناشتے کر دکری کا کر لیا گل خراب ہو گیا کنے کنٹے ہو گئے اون بلا پتر گیڈڑا بگیار شیرا دیسلے شیر بچا نکل جا تری بڑی قسمت निखो गए। एस वेखो सानु कोई साथ साल हो गए अच्छा किसी नो कोई सुन मिल् हो मिलिया होमान बचा हो دولت بچی ہو پترا مرد پندرہ چوتھا ہوں وہ وہ ایک سو پنج پنجی. اور جدو پنجی آلے کوکدے لا من آ جا براہ چیتر میری شیتان سارے ہو ہی ہی لے. سارے چلے ہوں فیصلہ کر داختا برداشت کی بیٹھا اور دے پہلے اصا میں وہنا ساری دن نکل نہیں سکنا کیوں اس کا ڈرامہ جڑا ہے پیچھے وہ ہے اگریزا ہر اور اللہ ماہ اکبال شیانہ بندہ سی <سطور> وہ کہنے دا ہے پوتر آلم ہمہ ویرانہ دے چنگے دیا فرنگ او پادلا یہ دنیا دے سب فرنگے دی چنگے دیا ہی برطانیہ دے امریکہ دے جڑے فرنگے ہیں یورپی یہ دنیا جو برباد ہون دی دنیا سارا ہونے دی تو انہوں بیک دیئے چھوڑے ڈاکوے فلانے فلانے فلانے پچھو ہاتھوں نہ لائی لوٹی مریندہ پی پچھو ہاتھ آئی مسال کہ ڈاکو سن ڈاک دو سن جا کے پنڈ ایک سکول کھولیا بھائی جہ نو ڈاکو بڑھا جا داخلہ کتاب پاخل ہو گئے پھر دجے پنڈ تیزے سارے پنڈ جن کریب ہیں بچے مڈے لے اول ایک ہزار بندہ ہو گیا پہلے دو سن پھر ओने के बाबा अपने अपने डाकू बना लवोटो खाओ दिफाई करो दिफा करा सिद्धा रजान रजाना इथे कमाली आला पीर माल पीर माल आला اور سارے پنڈ لوٹیچر پہ گئے وہ سارے رل مل کے سوچا چنگے می لوٹی سارے پیڈے سکول کام کیا تیرے مڈے نو سلار بنایا میرے نا تین لا مین لے تو تا میرا پتر افسر پر بن افسر کام کی کر دا ہے لٹار دا ہے یا کوئی تجارت کر دا ہے کوئی حال چلاؤں دا ہے کوئی تغاری چو ہے افسر کی کر دا ہے اس واس سے گدار جڑا گدار ویکھو کدی کماند کدی کربوزا واری کدی پاست بغیار بھی کدی بکنیاں نہیں پال انہوں پتہ ہے جڑی پالنا ہے میں بادشاہ جیڑے بگیار ہو سن جی وزیر ہو سن جی دفتر چور اس نے چوئے دفتر پی سن ہر شہر ہے ایک کیوں نبی دے جان نے چھڑیا کے لڑکی تو کون تریا تو سنیا کدی تر سمجھو نہیں تو آیا کوئی اپنی نہ ری دی کی بچا رہا سکولی تا آپنی بچان او دی ما تو اپنی نہیں بچا می تمجا دورت ماں بیٹی خالفی چاچی مامی اور ہر نگ لگتا باپ دے بھی ہر نا لگتا اوہی باپ چاچا بن دایا بن دا بن دتیجے بن دین بن دن د یعنی مرد بھی ہر نہ مرد ارنا کہ نہیں بننا ہر عورت نے ماں بن ہوں کول انہیں نعرہ مرایا ماں کیا اور تحق حقوق ماں کی دعا جنت کی ہوا اور ماں سکولی برادری تا بھی ماں کی دع تو تھو جنت ہی خری تو سی تری فلم پاوا مامانی اور بلاوا چکلے دا بٹھایا گیا ماوا نی جانا نو بازار گیا ماوا نی جنہ نو, نو کچھ پوا کے تی ہزار لڑکی نسائی گئی روڈا تھن ریس یہ ماوا نی کہ نہیں ماور سند ہے ماوا ہوٹل والے دی پیالی نہیں وکتی جد تک ماں نا ٹنگے وکتی بوتل والے کی بوتل نہیں وکتی جی اتنی ماں نا گھر دیکھ کے جات جات کی سیر اپنی وکتی جد تک اتنے بیٹھے ہو چکلے کے رو یورپ ننگے سکولے بھیجا گیا ماوا کو فلما بنایا گئے ماوا نہیں بنایا ہوں حکومت کے سکو یا یا یہ جیتا ہے حکومت کر سی ہے حکومت کی تعلیم پڑی ہے بے وقوفی یہ دیکھو کمپنی جیڑی شاید بنا ہوئے اگر او باٹا کمپنی جد جتی خراب ہو سکی تو تی کی آخس کمپنی بگڑ گئی ہے کہ نہیں بے وقوف بندہ ہی آخسی یار کمپنی بگڑ گئی مال خراب آ رہا اور مال خراب ہے کمپنی <سؤال> ٹھیک ہے اے بندہ بے وکوف ہے یا اکل ماندے پھر جتھے جوڑ دی اگر وہ صحیح جوڑے نا دے پھر اے پر کیوں خراب آگیا <سؤال> میں اور سکول فیکٹری ہے ہر پردہ ایتھو بن گا ہٹوار ایتھو بن گا تھندار ایتھو بن گا کرنال جرنال ایتھو بن گا لادو گنجا ایتھو بن گا زردار ایتھو بن گا ہار ہر پورا خراب سکول ٹھیک ہوں تو بزرگ فرماندہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اللہ کا قرآن میں پڑھی بیٹھا اس طرح فاما اللہ تعالیٰ فرماندہ آمنو نکی اللہ رسول آےمان والو اللہ رسول لے حکم من اللہ رسول دا یول اللہ اوول اللہ چاے اللہ د رسولہ کرو حکم من نو کرو والا تپولو کلہ دینا کالو سمینا انے لوگے مانگوو نا ہونا ی له س سولے سان سولے ہم لا ای نی. تِم ایک دی کنے سب ہاڑا ہاتھ قرآن آیا ہے سو میں سوج کر سا سان آئے پروا کوئی پرواہ اس واسطے ماندار جیو تیک بند ہواراض ہو کے تھی آخر بلاندر ناراض ہوا ہوں وہ سنتا ہی جانا ہے آئی تھی کی آخ دکھ دن ذید ہے نہیں आया तो बागी अल्लाह फरमा सुनया फिर मेरी ना फरमानी कर दे वास्ते सा फसाद आया दुनिया की गल شانینا شیتانی لوگنا اتے شیتان پہنچائے اتھے شیطان بھی ہے دے یار بھی ہوں شیطان کا گھر کتابہ پڑھ کے ویکو شیطان دا گھر کیڑا شیطان دا گھر کی ہے بازار تمام شیطان دا گھر ہے سادہ گار. سادہ گار. بزار. سادہ سادہ ہے ایک ہے ہاج کر کے حال میںالی جی گیا شیتانے مارے میں لاما بڑا کم تو سکتا ہے بڑا جہاد ہے ایک, رضا رضا ایک, رضا رضا رضا رضا رضا ایک تو بت گیا ایڈا جہاد اس حاضی صاحب دی کڑی بازار چ بیٹھی ہو سودا لینگی می اتو گزریا معاف کرے ہر کسی کا پردا جو کچھ ادا میں گزر گیا حاجی سا تو واپس آیا انہوں نے آخ ادرت سی. کی کی, کی شیطان نو کنکریا مارے میں سے جناب شیطان نو کنکریا مارے نا ए पता है शैतान का असल घर कित ऊंकड़ा मारने गया बाजार शैतान का खुद इतना रे उ गया सी ना इतना शैतान का घर बाजार है ते ऊथ कंकड़ा मारिया उसने बाजार जल उस घर रे जैठे सा بیٹر یار ہوں دس ٹائم کنکریا ماریا شیتان نے انہوں نے وہی کی زیرو بوتھلے بن گئے انہوں نے اپنے نبی گہرا تو نہیں جو کچھ ہوتا پی کوئی ہل بوتھلے بن گیو اٹھو یہ مینو کنکریا تو مار دے میرے بری دو حلا دش دشمجکی نہ مار دے اپنی کوری نہ بندہ کیڑی کیڑی گل تو اڈا نبی آیا ہے تو اڈا نبی آیا ہے تو اڈا نبی آیا ہے کہ جڈا شیطان ہے یہ تو دشمن ہے دشمن کوئی کمی ہی ہے تو پھر علی المرتضی نے فرمایا انسان دے تین دوستین تین دشمن ہے لوگ ساٹے وڈ کے بھی سال دے ہیں دوست دشمن دی پہچان نہیں ہو انسان نے آپ نے فرمایا تین دوست تین دشمن انسان پوچھا گیا یا حضرت کیڑے دوست کڑے دشمن آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کا اپنا دوست ایک دوست کا دوست شاہ صاحب میرے دوست ان دوست میرا دوستوں तीसरा दोस्त केड़ा हे जेड़ा दुश्मन दा दुश्मन हो दोस्त हो चाइना दुश्मन चाइना नोस्त समझ बैठा ये हम कुलिया समझ आ के दोस्ती का एक अल्लाह तला दोस्त एक ओ हबीब का दोस्त एक ओने दुश्मन यानी काफिर दुश्मन ओ भी तो अड़ा تین دشمن رمایا تین دشمن ایک اپنا دشمن ایک دوست کا دشمن ایک ایک دشمن دا دوست ابھی تشمن جہرا تڈے دشمن کا دوست ہے وہ بھی عقل منگی ہے گل ہوں ایک ہوا رب کا دشمن ایک ہوا ادھر رسول کا دشمن ایک ہوا ادے دشمنا دوست وہ کون ہے سکولی دا دوست اگریز اگریزا نو بلا کے ترائی جانا دسو کدی اگریزا بھی تڈی فوج نو بلا کے اپنے نو مرایا ایمان نال کیتا نسو کیا مرئی جانا کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے اب مجھے شیخ مرہوم کا قول یاد آتا ہے اکبر فرماندہ ہے میرا شیخ آخدہ ہے جل تعلیم بدل سے دل بدل جا سکتا ہے اور میں نے اپنے شیخ دا قول یاد آندا ہے جب میں اپنے منڈیلو ریکھنا یہ نظر سے دل ہی بدل آخر جو کیوں؟ کہ تعلیم انہیں دی تو تعلیم کیے تعلیم جو دی جاتی ہے ہمیں وہ کیا ہے فقط سرکاری ہے عقل جو ہمیں سکھائی جاتی تعلیم جو ہمیں دی جاتی ہے وہ فقط بازاری ہے خریدو فرو عقل جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ فقط سرکاری ہے چیڑی عقل پاتی وی ہے پوتوں افسر جب کرنے کرنا ایک سی باندار ایک باندار فراقی نے پالیا برقا پوایا جی جی سکھا دیا دکان کل دکان کپڑے گھر دکھا کے ٹھیک او بہ جاؤ بہ بہ گیا کئی زمانے جانور بولتے سن بول کی سن گیا فراڈی واپس والے شام ہو گئی ہر بند دکان بند کی یار سارے تیو کی بنا خیر دکان بند کر ویلا آ گیا بھٹا اس آخر یار میرے گال مریا سپ پیا پاساخ یار بند ایک طرح اس طرح بٹھا گیا اپنی کڑی نو پہ, او, کپڑے لائے گیا سے واپس آ جائیں میری کوری باٹھی جان یس او اکبر وب ہے تنگوش اگریزار چولہے قرآن تو واقعی آپس میں تو کوئی کسی کی نہیں سنتا ایمان کو آپس سے کوئی کسی کی سنوے کوئی لوٹی چپیا مری چپیا تو کچھ بیٹا ہے تو اپنے ولی کی نہیں سنتا بیٹا باپ کی نہیں سنتا مسلم ہے تو اپنے نبی کی نہیں سنتا کیوں یہ اہل کلی شاہ کا تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف کہ عیسائیں دا نظام تعلیم سکول کہ تو دین دا خلاف تصلاف خصا دے شے اس بھی چال کی چلی گی ہے انگلیش لازم دفتری زبان انگلیش عربی اختیاری انگلیش مرتوانو قیاء کے رام رام لازمی اللہ اکبر تکبیر اے اختیاری انگلیش لازم عربی اختیاری فیصلہ افسر بنسی میٹرک چپراسی نہیں ہوں انگلش آگلش لا دفتری زبان انگلش تنڈا جج انگلش گل بھی چل جائے تو زبان وہ پہ ات مثال دن دیک بندے دی مجھ سی اس وی کٹی مر گئی اس لا دتا کھوتی نوتی او پی دھ پی ری پین پی ایک دن منج بگڑ کلوتی کھوتی آواز دتی ماں دی بھی دیتی تا کھوتی تا بچے بھی آوات دیتی دو دنہ دینا او ساکہ خدا دنہ ہے بولی ایک کی کارلو وہ سالو دو دنہی دنہ دے تا کوئی گل میں بولی تا ایک کی بولو کیوں بولے ہو کھوتی ماں جی یہ سبات سے بڑھ سادہ کام بچہ مسلمان دا ہے تعلیم انگریز دیئے سو آؤ پتر کیونکہ الفاظ ابا جی بابا جی مولانا اللہ حضر حضرت بھائی جان تایا جی انگریز کی جد فون اور ہم بزرگ عالم نال سکول آ گیا کیوں جو تعلیم او oh yes. کی کیا سارے بنیا کتاریا تو رچ بیٹھا باندر بیٹھا پترے فراڈ ہو کی کریے دشمن مل جائے نہ مسالا لوٹا آج کل جوڑی آرش کڑی آ پیر آ گیا جوڑی چھوڑو ہوں سمجھ نہیں جوڑی باندر چھٹنی یا باندر پیرنی جوڑی کوئی بندے مارو ہاں جیا چکل کھولو جی مار بنا کرو جیا کڑا کچی پوا کے जी हाँ कोई नो है अंग्रेज दिखिया शौर आला पुतोड़ा है की प्यू बेसौर है थ्री पीस अंग्रेज का लड्डा होया होया शऊर आला प्यू हो गया धोती वाला बेसौरा हो गया हम ऐसी मुल्क की बात किताब है काबेल समझते हैं جن کو پار کر جن کو پار کے پیتے باپ کو کھپتی سمجھ جائے سکول پڑھاؤ تھی بے ایمان اسی ابا میرا جٹ اینو کوئی سمجھی گا ہو پیو ہو پیو نہیں منے گا کیونکہ استاد جو اس طرح نہیں یورپ ہے جب بندہ بوڈا ہو جاوے اونے ہنج ہاں دیواری کی چوک ک سڑدے ہون تیرے پتہ اور دا اوہ ہوئے استاد کسر کی مرسی اس واسطے بنیادی چیز جیدے نال معاشرے بھی تعمیر ہون دیئے فارد افراد بندن حکومت بندیئے عقل مند بندے بندن دین مذہب اسلام بھی سمجھ ہون دیئے وہ ہے تعلیم وہ ہے اسلامی تعلیم لیکن بد کی سمتی کہ دشمن نے چال چلی انہیں ناہی کو رکھ دیتا تعلیم اور جیترہ میں خوب خدا سادہ ہی خدا ہے انہیں نا اور انہیں نا بہت خدا اندر سادہ سچا خدا اور جھوٹے تھے سچے آپ سودے پھر گال نہیں کر سوئی اوہی خدا ہی خدا انہیں بہت نسیدہ شروع پارجو اوہی خدا ہے خدا ہے और नाम एक हो गया है खुदा ओ खुदा सा रख लिया लेकिन हकीकत एक ओ सचा एवं है कि नहीं भी खुदा सा खुदा ओने का भी मजहब सा हम तो मजहब दोनों मजहब कि ना फर्क है मजहब तो ही बोलिया जाए लेकिन सचा ओ झूठा ہو دے. ہو دے. نبی نبی اے برابر او گوشت لفظ نام کو مجھ کو بکری ہرن کو نام بدل ہو لیکن حقیقت دو دو پلا دیتا ہے تعلیم پڑھو یہ جی تعلیم ہے اسلام دی سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو مترنا غلو کے کھانا کو فردا قانون چلانا انگریزاں دا محکوم ہونا اے کیا تواڈی اسلام دی تعلیم اے کھی کھی دی تعلیم اے کو فردا قانون کو فردی تعلیم نال چلسی جدوں قانون کو فردا ہے تے تعلیم میں اسلام دی دو سو آج تک کسے کوئی اے گل سمجھائی ہن دو کٹھے ہو گئے منافق کی کردا ملاوٹ اتھے لندندوری سکول یونیورسٹی کالج کہ کھلی بھی اتھائی بڑی بھی اتھائی جنہیں اتھائی سان پاگل ہوئے ہیں کہ انت یہ پراہ لندندور جہاں اتھے کالی یونیورسٹی سکول ہے اتھے نا اسلامیہ کالج ہے نا اسلامیہ یونیورسٹی ہے نا اسلامیہ سکول ہے اتھے اسلامیہ لکھا دیو تو میری صدار جو چوڑ دی میری ہوئی دے ا اتو لندہ نہیں تو سو آیا اتنا مولیا نے فتوی گلے پی آخ یار تو سور میں یار سورک فتح اڈا آئے چلتی پی گل اتو سور اتنا بنیاف سکول اسلامیہ سکول بنے تو تونی بلیار ہے انہوں دا وزیر ہے ای تونی ایتھے غلام محمد نا رکھ لے وہ مسلمان ہو جاتی غلام آمد مردہ کاندیانی نہ کیے غلام یہ مسلمان ہے تو تونی بلیار غلام محمد نا رکھ لے ہو مسلمان مار گیا ہے اوڑ تیلے کالاوی تیلے تے چٹا وی تیل سروں دا وی تیلพระ दामे दा भी तेल एक ہر جاد ملس اس کو لیکن کتری تیل ہے اتھے توسی فرق کر لیندے ہو اوتھے فرق کیوں نہیں کردے کیونکہ فرق کرتا ہے ایمان سبحان اللہ کرتا ہے ایمان اے میں پہلے اپنا ایمان عقل پہچان دے فرق چار چیزاں ہونداں مومن کو جڑا ہوندا کافر منافق پلے چار چیز نہیں اور دس ہو شہر فرق نہ ہوں اگریزی سی سر تٹ آج انگریزی سیر تاتا قرآن ہے قرآن نالیا جس رسول کی ملاد میں نہیں بےٹے زکر پہ کردے میتھلا پے کردے مرچا پہ لا ہیں لکھا روپے پہ لا دیا ہے اس رسول دا حکم اچھے نہیں چل سکتا انگریز دا اور چور تو اڈنال مل کے کیوں ملاد منہ ہوندہ پیات خوش ہوئے کھڑا ہے کہ میرا ہاتھ کٹیا جاندہ جی رسول اللہ دا کانون ہوندہ تو اڈنال مال محفوظ ہوندہ او کیوں تو اڈنال خوش ہوئے کھڑا ہے کہ میرا ہاتھ بچ گیا یار چوری بھی کرنا میں ایک ہاتھ نہیں کٹینا ملاد منہ آگے دہور کی کرے ملاد منا لوگ کیڑے. نیچری سکولی گلام خارے بہمان بدماش جی ایم ایم, ایم جمہوری شیتانے ملاد کی خوشی بھی ہو ڈاکٹر کی خوشی بھی جدو ڈاکٹر ٹیكا لانے نہیں یار بےکل بے ہو گیا ہے. اکل مند بندہ تاکستان جلاپ کے واؤ جی کو اکل ہوا تند لڑ دوٹ بادشاہ چڑھاؤں جو ووٹا نال انہوں نے یہ دس ہو توسی دو شریف بندے آ جاؤ تو دو خطرے آ جاؤں برابر تین خطرے ہو گئے حکومت کے لیے مرسی ہی انتخاب شامل ہو کہ نہیں تواتے پیر ملنہ ہر کوئی آیا کر آئے نا اچھا یا کلمان دیئے توسی آٹھ دے جاؤ میں منگا جاؤ سات سال کوئی کم چل پے کوئی بولیا بھائی یہ شریف سب برابر شریف تھوڑے ہو جائے کمی نے اتنے کمی کمینے تھوڑے ہو اس نظام انتخاب نو سٹ سال تھی اپنایا ہے ایک ٹائر نو سو پنچر لگ جائے پھر چار ٹائر سو پنچر پھر رکھ دینا ٹائر چلو چڑھ لو ہوں تو سارے پنچر والے چڑا گی طرح چار توے رکھ لینا بابا جمہوریت حق ہے توا جا چڑھ لو اپنے پینڈ واسطے چن لوگ نہیں آگے چڑو پتہ چار ہلکے جڑا ہلکا چن سی پنڈ سے انج نہیں بچتا دیوانہ لاکو چار این ڈر چار اکیجی چھوڑ لو بڑی رجلہ بٹھا لو اور سن کچھ نہیں آ ہے تو انتخاب کیا مومنی میں اقل مند ہونے اللہ فرماتا لا یا قلوم لا یفقون منافق بے کافر کو نہ سمجھے نہ اقل اور مار قرآن لو مننا یا اپنا اپنا مننا قرآن فرماتا این دا بندہ بے وقوفے بے سمجھے جانا خبیس کا باقاعت الخبیس محبوبہ فرما دے آپ کہ پا پلیت برابر جو پلیت زیادہ ہو ہوں کھوتی کا دھد ہوس من تیرے کولو ماج والا ہونا وہی چاہیے کیونکہ وہ زیادہ اس طرح شریف کا انتخاب تہ کمی شریف انہوں پتا شریر شریف نمی کمینے تو سارے بیٹھن تو آٹے نے کمینے جن یا شریف سچے یادن یا جھوٹے، راشی، ہر برا بندہ زیادہ ہے۔ انگریز نے پتہ لگیا ہے کہ پھر جانو خدا بے اقالا دے۔ انہوں نے پتہ لگیا ہے کہ گنتی جا کرو۔ انہوں ایک پاس ادھاس سوارن، دوجہ پاس اون پانچ بکرن۔ او جی گنتی کرو جڑے بات گے کھاؤ سو۔ تو پتہ دا لگا کھرا پھر کھا گندہ کیوں ہے؟ گنے نے اس ویل جدو تہن پتا گنی بیٹھا ادرو دس سوارن ادھر جدو گنتی تھی سی سور تو کھڑا کو سی ہوں گنتی نال ساری زندگی پاگل کی دجا اپنی تعلیم نال پاگل سو دسو تعلیم نہ ہویا انہوں دا قانون کتو ہویا تہذیب کتوں ہویا پینٹ شرٹ تھری توبہ توبہ تعزیب کی توہہ تاریخ تواڈی نہیں عیسائی دی تاریخ ہے مہینے تواٹے نہیں انگریزے نے مہینہ نہ قانون تواڈا نہ تعلیم تواڈی نہ صحیح تاریخ تواڈی نہ مہینہ تواٹے نہ تاریخ تواڈی نہ چھٹی تواڈی نہ کلوگرام کلومیٹر تواڈا ٹنڈر کالونیان میل ہور کی ہیں ڈی سی میٹر میٹر سارا نظام ملاد جو منے ہی پاک ہو کے آئے ملاد اس طرح کے بندے منا یا مال یہ پیسے ملا تیسے وطور دو چار مکھیا مار کے کھانے دے دو جس ہستی مکھی مال بیس دا رشوت داں دا، دا، دا، پانی ملاوٹ دا دے دلاوٹ دیا ملا کدی آخ مال نہیں لگ سکتا مناؤ ملاد بخشے گئے کی کہ سارے مال میں نے دیو. کیوں؟ نبی و پاک ویخدر محرکی واسطہ پاک محرکی تو جیب تو انگیو بس اس واسطہ توانو سانو ملاد دلائے گئے ساتھے ہوتے نماز فرد ہے اور خوشی دو قسم ایک طولہ نے اٹھایا ہے کہ بابا خوشی حرام ہے انہیں کیا چا ہے بن نبی دی آمد دی خوشی انہوں اون دو تو سوال کرو بھئی جدو تیرا بچہ جمدہ ہے خوشی کرتا ہے گڑی لینے خوشی کردہ ہے فصل تیری واوا ہو جاوے خوشی کردہ ہے کپڑے چنگے لائے ہمیں خوشی کرتا ہے یا نہیں کردہ اچھا ہے ایدے واسے خوشی جائے بھئی ماں نے نبی دی آمد دی خوشی کردہ واپ داخ ملا زور ل نبی قانون دان تالیم جو نبی کیبی تعلیم قانون اس کہ ویخلو انگریز نے ایک مدرس مدر کیتا ہے جنو سر سی داخ لو مدر اس نہیں انہوں دی تعلیم نال کو فردہ کانون اچھا کیوں پہ چل دے مدرس تو آدھا ہے کانون ہوتا ہے ہی گلے یہ تو آدھا اسلام دا مدرس ہوندہ تھے کانون اسلام دا نا ہوندہ بندے اسلامی ہوندہ تھے انہوں تو آدھا مدرس ایک براہ ہیں انہیں پوری ہندوستان نوں پاکستان نوں بدل کے راکھ دیتا ہے ایک مدرس نے یعنی مدرس تینی طاقت ہوندی ہے مدرس ہوئے پھر منافق ہوئے پھر مخلوط تعلیم آلا ہوئے دو تعلیم بچہ کر مخلو تالیم ہوا جاہل تل فرض ہے قرآن اصا پڑھا رہا ہے بچے نو حافظ ناظرا اصل علم فرد این ربچان اس محبوب دی، اس دی، حلال حرام دی، اس کی پلیتی دی، کوفر اسلام شرک دیب دی، گیا فلاں آف تی ہزار لیا تو سارے کے پاگل ہو گئے تنخواہ کم رکھیا گیا انگلش لازم، دفتری زبان انگلش مواج فیصلہ انگلش تنخواہ رکھ دی گئی تنخواہ دی بند آن دس ہزار دیا جی پیو کی خدمت کی نہیں گئی ہوں دس او تنخواہ چیتر مرح واسطے دے ریا ہے یا مش واسطے دے رہا بولا سکم نہ ویکھوں ستنخواہ ویکھوں سکیڈی پہ گرتی ہے انگریز تنخواہ دے رہا ہے میرا پرچہ کٹ ہاتھ نہ کٹ کت. ہاتھ کٹے اگر تھندہ رکھی بڑھ سی دھاک دے سنیا ان تنخواہ کیوں بھی مل گئے اپنا مذہب دین ایمان ویچھو غیرت ویچھو میرا قانون چلاؤ پھر کون تنخواہ ہے اس واسطے اس انگلیس لازم کی ہے اور بی اختیاری کی ہے جج قاضی سارا قرآن حدیث پڑھا چپراس نہیں لات سکتا جیسے ذکائیٹ جڑا مان انہیں چھتے اونڈی زمان پڑھا نال صدر جنرل جج قاضی سسیدار اس اچو انسپیکٹر ڈی ایس پی کیڑی تعلیم نال بندن انگریز دی نال رسول اللہ دی تعلیم نال ایک علم ہے بوت بننے کا ایک علم ہے حق پر مٹنے کا اس علم کی سب دیتے ہیں سناتوں اس علم میں ماہر کون کرے تو انہوں اس علم دی سنات دیتی جاندی ہے کہ آؤ بیورتی کرو دین اپنا بیچو میرا قانون چلاؤ جنی تنخواہ کو لو تنخواہ کیوں رکھی گی انگریزی ہے صرف اس وقت تے. اگر سکولہ تنخواہ در عشوات آج باندھکار بے گن تو سکولہ تو بنگا جاتی گیرے آتنے علم چین تک کرو جو میں مثال دنے علم چین تک ہے ام اللہ انتی ہے یہ تھنگا نہیں مثال کر دنے کہ توانو سانو ہونو او دوکھا شیطان اللہ شیطان دونوں نے وہی کر دا ہے. کی کرو کہ سارے کفرنوں کیوں چپاؤ انوں چپاؤ اسلامیات او دی مثال ہی میں یہ سوار کی دیگ پکی لاتے ہوئے جہاں سانکھو یہ آرے تو سوار دی دے گے. نہیں آد... آران... اسلام دینی ہی کے قرآن ہی ہی. اور انگریز نے ادارہ مکان الگ بنایا استاد ماسٹر الگ بنایا نساب آگ یونیورسٹی دا الگ منگایا اونوں پرتا دا ادرو اسلام یاد چکی ہوں امب پٹ دمب دو او آ گیا پیتی ہے پابندی ہے نہ پٹنا ہے نہ پیٹی آئی کھانا یہ بھی ہوں جیڑا امب چک کے گٹا رو سوا گا تھوانا جاندے یا گٹا را پلیت امب خونا جاندے۔ جتوانو جی اسلام پڑھا منا چانگا اسلام دو توٹے مدر سے سائی انو بے یار مددگار چھوڑ کے اپنی لائن علاق کی تیگے لانتی نائی دی تنخواہ مولانا دہشتگار دے اتو اسلام چکیا جرا ماسٹر پڑھاوے او ماسٹر سائے بے اسلامیات جڑا قرآن حدیث نبید مدر سے پڑھاوے وہ دہشتگار دے موٹ باند اگو اس جی اسلامات اسلام وہ بے, اسلام بے وقوف کا میں آ می گٹر امب جو کلوتا ہوئی کٹ سٹے سب کہ تو آدھی پیار ہے وہ اسلامیات کو تو ان چلو اسلامیات جدا رکھ دو گرت ایک قرآن کٹے رکھ دن جدا کرنا ٹھیک نہیں کٹا نہ, نہ کوفر اسلامیات رکھی منافق بنے چیٹے کافر دکھا دے نہمیات چلانتی بڑے چسلاتے اسلامیات اسلام یاد سکو کی چل دے کا نہ کی پاگل دے چبل بنایا کی بنا پاگل بادشاہ فستا خفا کو ماہ قرآن نے جو بیان کی فرویہ تڈے سڈے واسطے بہان کیا فرونی نے مر گیا فاستا خفا کو ماہ قرآن فرماندہ فرو نے اپنی کوم نو بنایا بے وقوف جدو بے وقوف قوم بے وقوف بندہ بن جائے نا تو ہر گل من لینا چبل جو, ہے؟ جو, جو, ہے. چبل جو. چبل جو. کیا اکل مند ہو سیدھے اخری گل تری سی ہے سوچاں گا اور اللہ فر آخلا تالا فرماند بنایا بے وقوف اپنی قوم نو اگے پھر سستا خفا بے وقوف بنا کے پھر کی آخر آبو لال میں تو واڈا رب آ او بے وقوف انہیں نا تو نام تام جمع پلیا کھانا پینا شادی بیا انسان خدا پڑ سکتا ہے یا تی سن بھی تو دس ہوں چبل تو پوتر خدا کی قل من سن یا بے وقوف مالوم چیک دا جہاں دعوی کرو من لینا تعلیم تعلیم تالیم ہوں قانون اسلام ہوں اسلام دیون دیون دی، نبی پاٹ کا طریقہ ہوندہ، نام رات اٹھ کے متردن کھوتا کتا گھوڑا اے ویوٹ کے قندائی متاثر دے اے وی چن جی نبی تعلیم اسلامیات بےمانا ہویا الٹا کھڑا ہے خود دے نال ملا کھڑا ہے تے اجازہ مشور الا تعلیم الا عقل مند ای واسطے مومن کول عقل ہوندی ہے تساں اپنے پورے معاشرے نو تقابل کرو جے جی ساڈے کول ایمان ہوندا تے عقل ہوندی عقل ہوندی تے پھر پہچان ہوندی پہچان ہوں تو فرق ہوا فرق کتنی بٹھو دسو مینو جو کورسی بٹائی بیٹھو کوئی آخر گل سمجھی بھٹو شاید ہے علم شا ہے اس طرح سمجھی بھٹو نا فرق کیتی بھٹو نا اچھا مینو ات بٹھا دجے بندہ نو بٹا آ جانا جی آئی شان علم دینا مثال اور انو بٹھا جو پار بٹھا بیٹھن. قرآن نال اپنی دین کیرسی بیٹھا ہے قرآن تھلے پی طرح کے جڑا قرآن نو تھلے سٹی بیٹھا بچے روٹ ترقی کرو سی سوچا نہیں گیا اس واسطے اسلام کی کیتا کی کیتا اسلام ہے کہ مسجد سے نہ جاوے بہتر تو بہتر جا مسجد بری بری جا بازار ہے اسلام دی آدمی جائے مسجد سکول دی سکول کی اذان کی اجازت نہیں دران ہے تو خبر یہ ماسٹر ہے نا سن بن دتا ہے یعنی ماسٹر فیلمی دنیا وی بے دیتا ہے چ نہیں جا سکتی قرآن زور دار نہیں پڑھ سکتی غیر نہ سن نہ سنا وے ایمانکوڈا سا مسلمانی معاشرہ کتنے پہنچا پیا جگریز بہن چیلے میں بازار میں گئی ہے جی بازاری کتی پھر ایک شکاری کتی ہو بن کے رکھ داداری کتی او نہیں, نہیں. بازاری شکاری اگر شکاری نو چڈ دے او بازاری بن جاتی ادا بچا پھر سور نال بن جان پہن جو جاندن سکول کال جو تلوار دنی بلے غازی سوکٹ نے میدان جیتی ہندوستان کچھ امریکہ برطانیہ کو دے دیتے بچائی نے کافرنا کا کھا جی ایمان کر لے کافرنا کافران کھ بچائے بہنا چک چک کے لکے دل. پہ مار دا ملا ہاں ایمان اللہ سے مان بے چی ڈلہ بئیمان غیرہ تو مانتے جن سے دع پہ منگنا سب تا کیا نہیں ڈرتے کو کھیڈ ہلاب ہوئے کوما گرک انگریز ہر دلائے دائے ہوں یہ لانچی کھیڈ میں لگے پین لٹی ج حکومتا ملاد دلک کوئی چیڑ دکھا ہے کوئی یار اتنا یہ کافل چلانا بول دول بھی بول بھی یہ بس یہ کسی کام دے توسی نو ایک بندہ کہنے لگا جی میں کہ مولوی کا گھر بھی آلکل ہوا جی منع بھی ہو پوچھا دلیر کہڑا ہے اپنی گلتی مان لے دے لیکن سی بریک میں اس دور میں ہر چیز کا نمبر کیا تاجو بہ نکل پیم نمبر کازیانی نبی دا کا تے بھائی مانا نکلا پیمبر اچھا نمبر نک کٹا اخبار نے نبو تک دعوی چڑ پی ہے یہ قانون بنا کے رسول بن بیٹھا ہے سکولی نیچری ان پی جمہوری شیطان اٹھھے بے بولے مزے قادیانی نے قانون تو نہیں بنایا یار بنایا سکول نے بنایا کہ اٹھ کے کھاؤ اٹھ کے پیشاب کرو کچیاں پاؤ تے نساؤ اور عورتاں کوفر دے قانون چلاؤ بینک چلاؤ سود چلاؤ رنگیا فلماں چلاؤ یہ قانون ہے جمہوری شیطان اگر جمہوری شیطان رضا قانون پاس کرایا کرا پہ آخ بندہ آخ جی جنرل مشرق نے پاس ہے کانون میں پاس کیا تو وہ کیوں میں دسوی ایم ایل نے جیڑے تنگ پاس کرایا کہ آر جا ہے بائی مانو اور جنرل مشرق نے ایک قانون کیوں نہیں بنایا کہ گندگی کھاؤ بنایا قانون نہیں تو زنا پہ رضا ماں بہنن اس پاس لاؤ ایک قانون کیوں بنایا ہے کیوں کہ تسی پہلے تیار سو انہوں پتہ ہے تیار یہاں میں قانون بڑے سان پہ گئرہ تیار اس قانون نمان لیسن کیوں چون ج من باٹھی جہاں ایم پی اےجی بیٹھا ہے جنو ووٹ دے کے سکول دیں قانون پاس کی ووٹ دیا آنا اس طرح کے نہیں جنہ نو بھیجا وے سیرات کی ذریع ہوٹ دوں گا ذریعہ ماسا کا ربیو ہے چوں ساتھے اتحاد اتحاد اس بھی مثال میں تو سمجھاواں کہ پنڈ کڑے ڈڑےڑے پتہ نہیں ہوندا چھوٹے جیل او چھاری لمبا ہوندا ہے ٹھیک دل سرندری میں اے لالیان کو نو چھوٹے ہو گئے اے ای ایک بیٹھا ہوئے اینو باز دے بادشاہ جڑا اینو شکار کردا نہیں چھڑدا کیوں کہ ایک نو مار مارد چیکر پانچ سو پٹا ہو جا بادشاہ مار دینا احملے چوہا چوہا سو جو پٹا بیٹھا ہو تو دا آپ ہو ایک ادر دوڑی ایک ادر ہی سارے کھلر جا بلی جا جاسی کلے کلے کا مرکا تھوڑا سا کام ہوئی ہے. ووٹر لکھ ایک بندہ لکھ نا ای ایک لکھ ہو تو ووٹر تھی کیوں کی تاس دو کروڑا سہی کرو یہ قانون ہے کہ دو کروڑا آپس مقدمات لڑ لڑ کے مرے پیو انگریز دے چیتر کھاندے پیسے لار لار دے آپا سے دے مرے پیسے مقدمہ کھتی انگریز دے کیتا سا آپا سے کنے مقدمے بھئیہ سادے پل نہ اتحادے نہ اتفاقے نہ ایمانے نہ اکلے نہ دینے نہ غیرتے نہ عذابے کوئی چیز در رہی نہیں در سب مسلمان کا ہیں قصب نال ہے سارا کچھ قصب نال جدو آدم علیہ آئے. اس ویلے نہ کوئی باز سی نہ کوئی شرابی سی, نہ کوئی زانی سی نہ, کوئی سی نہ مشرق سی نہ کافر سی. کوئی نہیں بچ بندے جیو کم کر دیں گے نہ پیم جی کسب کرو نہ پہ جا ہوں تی ہال چلو تٹ تو سی بات چلاو کن ریوار ایمان نہ لکھو گو نام کام بدل سو نام بدل جا ہیں ان ساتھے کام کافرہ تو باد دوئے پر نام مسلمان ہے اس نے نام کیوں نہیں بدلتا کہ پیر ہے کہ او بھائیمان فراد لوٹ کے موریدنا نو ختم کی تھی بیٹھا ہے پیر صاحب نام نام بدلوہا صاحب چھڑوہا انہوں احساس ہو گیا یار میں ڈکیاں نہ کسی مرید مریدنی چڈے پیر سا پیر سا ظالم ہو ہے. حسین پار جائ بہتر تن جزیدا میری کسی مریدنی اک چوک کے نہیں ویک سکتا جدو می جا یہ پیر ہے. जरा पीर बेमान अपनी कुड़ी लंदन भेजी बैठा है न होने अकबर जो फरमा है यार मुरीद अवारा है मरद अफसुर बीबीआई स्कूल में शेख जी दरबार में بی سکل چ بیٹن ماسٹر شہر جی دربار بے ڈب کے مار تو چیز کہ غیرہ تو پیڑا بےمانا بلے گہرا تلا ست گر پھر بلی ان یہ نر کے مار دے پکی گل پرانے بندے بچے ہے سپ مشکی سپ مشکی سڈ علاقے سپ مشکی پتا نہیں ویکا مشکل مار ہے. دے دو آپ سیو ملے سنشکی ہو رہے جنس ہو رہی یہ گلشی ویر رکھ کے اس بندے تک اپلیا دو سال دے من جے سوتا پے دو لچھی دودھ دے تھلے پیا او آے آواز پہچان کے دیکھو اپنے دشمن دی آواز سانو نہ کوئی شک پہچان نہیں دی پہ دشمن دی آواز پہچانے آیا تھلے منہ وچ زار کاٹ کے تو دودھ سا کے لگا جے ہن خدا تے کرنے بچاونا ہوئے جینو جینو خدا رکھے اونوں کون چکے ہن او بندہ تے آ یار میں تو نوں گل دسا کی مشکی سپنی می نو مار دانگ مشکی جد کی نانگ سی گل واپس آیا وہ بند مر گیا واپس آیا ڈول نو پوچھے پوچھ بلا, کے پوچھا دے, بلا کے دے کے ڈول دیا دا دا بندہ اٹھا کھیر دیا پیا نانگ جانا پیا رکھے ای بچے لکھدی یہ نر مار دمبر شیر شیر بھی نر مار دا نر نہیں رکھتا اس طرح دو شیر نہیں ریند میانا آخو سی غیرامی انگریز نے ہر تھان سے ماں بہن نو پہچاشی کا پہنچی ہو مسلمان برابر ہے ایک دوجے دی ماں بہن بہن تیری ماں میری ماں میری ماں تھوڑی اگر یہ نہیں سمجھتے پھر مسلمان نہیں تو ہوں اصا ایک دوجے نا کوئی بندہ ایک دوسرے دی عزت نہیں چڈا کوئی شہ نہیں چڑتا گلے کٹ کے کھادی جان دے قرآن روح روا پائے نہ ہوگا وہی تو آپ کا رام دل ہے اشداؤلالکفار یہ کافرے کی تے سخت ہے تو سالسان کافرے کی تے نرمے سے تے آپڑے کی تے میں سے پودے تھندھی تا رہے اے جم دی گرم تا رہے ایک بیک کرنٹ مار مار کے ماری رہے دو تو کافرانات این واس تے ہون ملاں پیر تے حاکم اقبال فرماندہ ہے پتر انہیں تینو کی تے قتل باقی نہ رہی تو میں آئی نہ زمیری آئے کشتہ سلطانی ملا پیری تیکھو لوہا لوہار دینا تامری گرم کرتا ہے ہوں ہتوڑے مار مار کے دانتی کہاری بنا دینا کٹ اگر گرم نہ کرو تو اوی مارو تو او کٹ جا لوا نہیں بن نرم ہوا گرم ہوا دی دانتی کو آری کوٹ کے بنا खुदी को जाए मुलायम चाहे پگھلادر چکلے پینٹ شرٹ آخر پی پل جو گیا نرم جو ہو گیا نرم نو پانی جدو بن گیا لوہا جس جس طرح ڈال وہ ڈال جا سی اکبالا دالج سک یونیورسٹی بڑی مانا بٹیائی پیگلا تو ڈال د بے غیرتمند ہوں مسلمان بےغیرت بن جان ایماندار بےان بن جان منافق بن جان اپنی لا بن جانا پڑے لکھے کو آن تھلے چاننی یا کوئی اے پھڑے بھی نہ لبے منجے بٹھانا پلنگ میں بٹانا یہ میں کرسو نا اللہ تو ہوتے دفت او دو آسے بکرا دیبا کرسو مرگی دیبا کرسو کرسو چھوٹے وڈے سار انج ہو کھلو سو می بساڈا افسر آگو کردے ہوئے ہی میں کہا نہیں تواتے ہوتے چھوٹی سچی کوئی درخواست دیتے دے دے ہوئے ملزم ہر کوئے مجرم جورم دے بات باندے ہل سمجھ دے دیو ملزم ہر کوئے الزام دے نبی ہیں دے لانگے مجرم بن دے تعقیب دبات اور پڑے لکھے بے ایمان کول جا و جھوٹ کی درخواست توڈے تے کوئی دیر دے راز دا عداوت تے دشمنی ہوندی ہے توسی جا سو اجا دروازے چھوسو ہڑوائی রূপان چتر مارو انج کا لگ گیا پرچہ کٹ جیل بند ہو گیا بعد چ انفاری ودی ہوندی دیا کہ تعقیب کرو ولانتیہ سزا دے دتی بہا اور تعقیب کرتا ہے اور تو ابے کول عزت پاوے جی آن بے شعور تو شور تعلیم واہ تعلیم دا کی کسوری جانے پیا گھر پولیس والے کڑوتیا ان روکا اے رو دو سو چلان کٹ کے دے دے ویخ تی تعلیم دا کسور ہے. ہوں اصور ہے قالیم دا مراد آئے ہاں پڑے نہ چلان کٹے تالیم کسور دالیم کسور یہ پڑے نہ ہوں یہ چڑ روپے مار دین تنڈے اپنے سکل سکول چتر پی مار دینڈے سکل وہ خدا جب دین لیتا ہے اخلو دنچھی زان اگر جو توانوں وقت لب جاوے تے انہاں سوچو سکول ووٹ ٹی وی دے پولیو تے قطرے نہیں رکھرے اور پولیو دے قطرے ویکھو سانو حکومت نے پاگل بنایا ہے ہزاراں بیمار کا ساں مفتیلا ہے سے کینسر سانو دل دا دورہ سانو ایڈز ایک بیماری ای پئی ہے جڑی کترے نذریا لگ دیئے او سانو شوگر سان کالا پیسے مفت اچھا دن چل چل پیو بیمار ہے تو کوئی گل نہیں پیو سارا دن لو بیمار نہ ہو پو نارم مرا مرا کے جی گھار ہے. دا دا او و نمبر ہےتری یاد کرنے والا ڈاکٹر چرمیا نے منی کٹ دا, دا. دا پیا ہستا پیار میں واسطے سارا پیار کیا ہستے پہ انٹر نیٹ خد و قطر پلاؤ پولیو کچا رب فرما دشمن نہیں ساتی ٹھیک ہے محافر جدو اصا اپنے سارے دین نو چھڑ دیتا ہے جو دین دستہ دیتا ہے جو کافر دیتا ہے لگتا ہے وہ مقصد پورا کرو آماد کی تاریخ کرو نہ کرو تاریف ہر کوئی تاریف کردہ سر تعریف کر کر کے مر گئے جو او دا نسخہ استعمال نہ کیتا دتوانو سایدہ او نسخہ لائے قرآن پاک قرآن دا عمل کر یہاں ملا دے یہاں ہر شاید یہ جی ملا دنی درود پر کسے ملانو نہ ساتھ کیوں پیسے آپ نے برباد کرتا ہے وہ تو بیمان ہے پیسہ دیندل ہوں گا ہے ہر گھر ملاندہ تیوی ہے پیرا پیسہ لائی جاندہ ہے برباد تکیان ایہو پیسہ تو ہیں یہ اسلام دین اپنا بچامنا چاہتے ہیں ایہو پیسہ یاد رکھی جو بندیوں نے مدر سے چل دیتے ہیں یہود جن سکول چل دیتے ہیں ہر مکتب فکر دے مدر سے چل دیتے ایک مدر سے دے مسجد خالیت بریلویہ تیری ہے ہی واسطہ میں شیر سنا چھڑنا مات چھڑنا مات چھڑی گئی رہا کہ میں گیا ایک جگہ دے مسجد مدرسہ اسٹا ہوفی نام دی جو خدا نماز کا ووٹ نہیں ملتا یا ووٹ دو ہاتھ کٹے سام لے بے وقوف نام راض. مسجد خدا دا گھر ہے نا سفیل شیتان کا گھر تی آخیا میں پیچھے, پیچھے شر لکھ کے جیت میں جائے بریلوی کے شادی ہو سی. دول تینڈے بین... کو پتہ نہیں ہے دا دا سی، پورے دا فوٹو دے سی، دا. سی موی والا نسل مدر مدرسے مسجد لانتی جیسا لانتی لگتا ہے پیسہ لگتا ہے پیسہ لگتا ہے جو ایک سال جو مرضی آئے کیکل نہیں آ خدا رسول آ دا. خدا کا نا نالیے کسی لگتا ہے میلاد ایسے لانتی نو قتل کر دے بندہ رب رسول اونتی جاتے رب رسو کا نا تھال آد پڑی اللہ تعالیٰ ماسک تو ماسک کرائے دن جانا سا اللہ سال منظور کرے سا